بعض علماء نے الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز قرار دیا اس بارے میں شریف کیا ہے یہ میں بہت زور دیکھا کر جن علما نے, نے بالکل سو فیصد انہوں نے غلطی کی ہر ڈیز الکل جائز نہیں پوری ہم نے اس بات پر تحقیق کیے یہاں سے لے کر جہاں الکوہل بنتی وہاں تک ہم پہنچے ہالینڈ سب سے بڑا شہر ہے جو کا اور سینٹ کا بنانے والا وہاں تک ہم پہنچے بڑے بڑے پروفیسر انجینئر ان سب سے مشورہ کیا کوئی پرفیوم جو ہے الکوہل اس کی جائز نہیں سن لیا جنہوں نے کہا ایک نے کل ٹی وی پر بھی کہہ دیا, کہ علماء کے اس پر اتفاق ہو گیا کہ جناب وہ سینٹ لگانا جائے. کہاں اتفاق ہوا بھائی؟ کس جگہ اتفاق ہوا کون سی سمجھ میں اتفاق ہوا. یہ ایک تھا جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کہ یہ جو دوا میں الکوہل ہے یہ کیسی ہے یا جو کسی میں استعمال وہ کیسی ہے اس میں دونوں رائے سامنے کسی نے اس کے حق میں مقالہ پڑا کسی نے اس کے مخالفت میں پڑا اور جو شریعت بینچ تھی وہ کون سی تھی اس کو اوکے کرے شریعت بینچ میں تھے علامہ محمد اختر خاص دامد برکاتہ مفتی شریف الفصا رحمت اللہ تعالی محدی سے کبیر اللہ سے صاحب آج ہی اخبارات کو اپنا بیان جاری کیا کہ جو لوگ مسلمان اس میں جاں بہت ہوئے ہیں ان کو شہید کہا جائے مر گئے تباہ ہو گئے بربا یہ لفظ استعمال نہ کیے جائیں بلکہ یہ لفظ استعمال کیے جائیں کہ وہ شہید ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام السلام نے حدیث شریف ان کو شہید قرار دیا ایک ہوتی ہے شہادت جہید ایک ہوتی ہے خفی یا یوں کہہ دیں ایک شہادت قبر اور ایک شہادت صورا شہادت قبرا تو یہ کہ آدمی نے جنگ میں کفار مشرفین سے لوٹا ہوا اسلام کی بلندی کے لیے جان یہ تو شہید اس کو کہیں گے شہادت کبر اور اس طریقے سے کوئی آدمی اگر انتقال کر جائے تو حضور علیہ السلام نے اس کو شہید کہا ہے اور وہ شہید ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے